بلغم حلق کے نیچے اتر جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا بلغم اگر کوئی نگل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ مثلے تھوک کے ہے جیسے تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طریقے سے بلغم کے نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا